<تصفيق> الحمد لله رب نمین و والسلام وسلام اشرف شاخ المبیا محمد وعلى اجمعیندین احمد آج بھی ان شاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا اور جیسا کہ یہ سلسلہ تقریباً تین چار مہینے سے شروع ہوا ہے اور آج کے درس میں انشاءاللہ ایک اہم موضوع کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی جیسا کہ کئی ہفتے سے توحید کے منافی یا اس میں نقص پیدا کرنے والے اقوال اور اعمال کے متعلق بات ہو رہی ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ جادوگری کے کرنے کے کیا حکم ہے اسی طرح جادو کہانت قبروں اور مزاروں پر نذرانے چڑھاوے چڑھاو چڑھانے کے حکم کیا ہے مجسموں اور یادگاروں کو بنانا اور اس کی تعظیم کرنے کا حکم کیا ہے اور اسی طرح تاویز یا لٹکانا یا جھاڑ پھونک کرنا یا توسل کرنے کا احکام تبرک کے مسائل اور اسی طرح کافروں کے مشابہت کے احکام یہ بہت سارے مسائل ذکر کی گئی اور بتایا گیا کہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے توحید میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور آج کے درس میں بھی ایسے ایک عمل کے متعلق بات کریں گے ایک عمل اور ایک چیز کے بارے میں جس کی وجہ سے دین میں خلل ہوتا ہے یا تو دین کے خلل ہونے کی وجہ سے یہ عمل عموماً انسان کرتا ہے یا تو انسان وہ کرنے سے انسان کے دین اور عقیدے میں خلط پیدا ہوتا ہے اور یہ کیا ہے وہ حکم غیر اللہ کی قسم غیر اللہ کی قسم کھانے کے معنی کیا ہے غیر اللہ کی قسم اگر انسان کھانا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں یعنی کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان یا کسی کے وجہ سے جان بوجھ کے یا غلطی سے قسم کھانے کی کیا حکم ہے کیا جائز ہے یا غیر جائز ہے اور یہ مسئلہ قسم کھانے کے جو مسئلہ ہے یہ اسے عقیدے سے اس کے کیا تعلق ہے یہ بھی ذکر کریں گے اور پھر جو لوگ قسم کھانے میں جو غلطیاں کرتے ہیں جس کے عقیدے سے تعلق ہے یا غیر عقیدے سے عقیدے سے تعلق نہیں ہے وہ بھی بیان کریں گے اور اگر وقت رہے گا انشاءاللہ تو قسم کھانے کے کچھ احکام بھی فکری احکام کچھ مختصر انداز سے ذکر کریں گے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے قسم کھانا قسم عموماً انسان ہر ایک قسم کھاتا ہے اور یہ انسان اپنی بات پکا اور مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے انسان جب کسی سے بات کرتا ہے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم اگر وہ سامنے والا نہیں یعنی ان کی بات پر یقین نہیں کر رہا ہے یا بات اتنا جلدی تصدیق نہیں کرتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے انسان قسم کھا لیتا ہے تاکہ کم سے کم سامنے والا بھروسے پہ آ جائے یقین کرے کہ میری بات صحیح ہے اور عموماً یہ ہر ایک انسان کرتا ہے بلکہ روز انسان ایک بار نہیں بلکہ دسوں بار انسان قسم کھاتا ہے اب یہ قسم اسے عقیدے سے کیا تعلق ہے اور قسم عموماً یہ, یہ کس کا مانا یہ بتا کے لغوئی لیکن جو شرعی معنی جو صحیح طریقے سے یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے یا تاکید کرنے کے لیے اللہ کے نام کے ذریعے سے یا اللہ سبحانہ و کی صفات کے ذریعے سے قسم کھائیں تاکہ میری بات پکی اور یقین ہو جائے یہ انشاءاللہ تفصیل ابھی کچھ دیر بعد آئے گی لیکن اس میں اسے عقیدے سے کیا دخل ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی قسم کھانے اور عقیدے سے کیا دخل ہے عقیدہ وہی ہے کہ انسان جس کے لیے سجدہ کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتے نہیں نہیں قسم بھی اس کے عقیدے سے بڑا دخل ہے اسی لیے عموماً آپ دیکھو کہ ساری عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے ضروری یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اگر کوئی انسان غیر اللہ پر قسم کھاتا ہے تو اس نے شرک کی ہے اور بتایا کہ شرک یہ عقیدے کے منافی ہے اور عقیدہ مسلمان کے عقیدہ اور توحید کے منافی شرک ہے۔ اسی لیے شرک سے بچنا چاہیے اور شر کے بتایا گیا کئی بار درس، کئی درس میں کہ شیر کے بہت سارے اقسام ہیں اکبر ہیں اصغر ہیں یہ بھی قسم کھانا غیر اللہ پر قسم کھانا جس طرح بتائے گا کہ عموماً شر کے اثر میں آتا ہے اور شیر شر کے اکبر میں بھی ہو سکتا ہے اسی لیے عقیدے سے یہ قسم کھانا اور عقیدے سے یعنی قسم اور عقیدے سے بہت ہی یعنی تعلق ہے اور اسی طرح اگر انسان بار بار اللہ پر قسم کھاتا ہے چاہے جھوٹ ہو تو حقیقت میں وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے اور اللہ کی توہین کرنا یا اللہ کو گالی دینا یا اللہ کی اہمیت نہیں دینا یہ بھی دلیل ایک انسان کے دل میں عقیدہ اور انسان اللہ سے محبت کم کرتا ہے اور اللہ کی کم احترام کرتا ہے اور یہ بھی اسی طریقے سے یہ عقل یہ عقیدے سے اس کا بڑا تعلق ہے آئیے دیکھتے قسم کھانے کا حکم کیا ہے اور قسم کھانے میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں پہلی یہ بات ہے کہ اتفاق علماء میں انسان قسم کھا سکتا ہے انسان اگر کوئی بات انسان کرتا, کرتا ہے کسی سے یا وعدہ کرتا ہے پکا کرنے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے اور کبھی کبھی قسم بھی واجب ہو جاتا ہے خاص کر جب اختلاف ہوتا ہے دو انسانوں کے درمیان جیسا کہ آج کل ہائی کورٹ میں یہی ہوتا ہے اس دو آدمی آپس میں اختلاف کیے ہیں یہ دعویٰ کرتا ہے یہ چیز میری ہے زمین یہ میری ہے اور دوسرا بھی کہتا نہیں یہ اس کی نہیں ہے تو اس طرح قسم یہاں کھانا پڑتا ہے تو کبھی کچھ حالات میں اس کو قسم کھانا پڑتا ہے تو وہ بھی علماء میں اتفاق کہ جب بھی سار قسم کھائے تو کس پر کھائے کسی بابا کسی پیر والدین اولاد اس پر نہیں بلکہ جب بھی قسم کھائے, کھائے تو صرف اللہ صبح تعالیٰ ہی پر کھائے یہ علماء میں اتفاق ہے کہ اگر کوئی بھی قسم کھانا چاہتا ہے تو صرف اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ ود اللہ پر قسم کھائے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر قسم کھائے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے بہت سے مسلمان ہندوؤں کو چھوڑیں گے کافروں کو چھوڑو مسلمانوں کو دیکھا جائے بہت سے مسلمان آپ دیکھو گے والدین پر قسم کھاتے ہیں کہ باپ کی قسم ماں کی قسم بہت سے مسلمان اولاد کی قسم کھاتے ہیں میری بیٹی کی قسم میری بدن بچے کی قسم اور اس طرح سامنے والا فورم بات مان لیتا ہے کہتا کہ کون اپنے بیٹے میں قسم کھاتا ہے اس لیے بہت جلدی اپنے بیٹے پر لوگ نہیں قسم کھاتے ہیں وہ سے لوگ قرآن کی قسم قرآن کی قسم بتائیں گے یہاں کچھ لوگ جیسا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی قسم کابے کی قسم مسجد کی قسم یہ بھی غیر اللہ پر ہے تو کیا یہ کیوں جائز نہیں ہے اور اس کی کیا دلیلیں ہیں یہ ابھی انشاءاللہ کچھ دیر بعد بتائیں گے لیکن اتفاق علماء کے غیر اللہ پر قسم کھانا حرام ہے اور جائز نہیں ہے لیکن اس کا حکم کیا ہے کہ وہ صرف گناہ ہے یا شرک ہے یا کفر ہے یہ ابھی انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی اور اگر ہم لوگ قسم کھائیں اللہ پر تو کس طرح قسم کھائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اللہ کے اسما پر قسم کھائے اور یہ معنی یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے جو بہت سارے اسماں ہیں اللہ کے اندر جو الام ہے بتائیں گے کہ ننانبے نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے اللہ سبحانہ و تعلیٰ پر قسم کا اللہ عربی میں واؤ یا واور قسم کہتے ہیں یا تو بلہ با اور قسم یا طلح یہ بھی عربی میں قسم کے الفاظ ہے یا تو کہ بلّہ یا کچھ بھی اور تو اللہ کے نام اللہ یا وررحمان والرحیم وملک والقدوس تو اللہ کے جو بھی نام ہے ثابت ہے اس پر آپ قسم کھا سکتے ہو یعنی جو اللہ سبحانہ و کے اسماع عثما ہے اس پر اتفاق ہے کہ ہم لوگ قسم کھا سکتے ہیں اللہ سبحانہ و اللہ کے رسول قسم کھاتے تھے واللہ یا صحاب کرام واللہ یا قرآن بھی استعمال کی ہے کل جیسا کہ قرآن تمتا تو اللہ کے نام یا اللہ کے جیسے کہ اور اسما ہے رحمان ہے رحیم ہے ملک قدوس سلام محمد عزیز زبار جو بھی نام لے کر آپ پسند کھا سکتے ہو کہہ سکتے ہو ولا عزیز کیا عزیز کی قسم رحمان کی قسم قدوس کی قسم یہ انسان استعمال کر سکتا ہے تو اسی طرح اللہ کی صفات پر بھی قسم کھا سکتے ہیں جیسا کہ انسان اللہ کی جو بڑی صفت ہے کوئی بھی صفت جو ثابت ہے اس پر قسم کھا سکتے ہو انسان کہہ سکتا ہے وہ قدرت اللہ وہ اللہ کہ اللہ کی قدرت کی قسم یا اللہ کی رحمت کی قسم اللہ کی قوت کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ کی قسم کی نصاب ہے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے اللہ کے کلام کی قسم قرآن اسی لیے علما کہتے قرآن پر اسام بچے لیکن اگر موس مثال اگر قرآن کی قسم یعنی قرآن کی آیات پر قسم کھاتا تو جائز ہے لیکن اگر مصحب کہتا ہے کتاب تو کہیں گے بچوں کیونکہ کتاب یہ مصنوعی ہے لیکن جو الفاظ ہے یہ اللہ کے الفاظ ہے تو اگر اس سے مراد الفاظ ہے قرآن کے الفاظ تو جائز ہے کیونکہ یہ قرآن کے کی الفاظ یہ اللہ کے کلام یہ اللہ کی صفت ہے تو اس لیے انسان اللہ کی قسم اللہ کے نام یا اللہ کے صفات پر قسم کھا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی پر جائز نہیں چاہے انسان کسی نبی پر قسم کھائے کسی وری پر قسم کھائے کسی اچھے انسان پر قسم کھائے مدینے کی قسم کعبے کی قسم یہ سارے اقسام جائز نہیں ہیں اور اگر انسان کرتا ہے تو اس کی بڑی غلطی ہے یا تو شر کے اخبار میں پڑ جاتا ہے یا تو شرک کے اکبر میں پڑ جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ سلحان و پر جو لوگ قسم کھانے کا حکم بتایا گیا ہے لیکن اگر بہت سے لوگ قسم کھانے میں غلطیاں کرتے ہیں بہت ساری غلطی ہوتی ہیں یہ ساری غلطیاں ذکر کریں گے اور اس کے حکم بھی بیان کریں گے اور دلیل پیش کریں گے کیوں غلط ہے سب سے پہلی غلطی جو لوگ اکثر لوگ کرتے ہیں مسلمانوں میں کہ وہ لوگ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر قسم کھاتے ہیں اور مثال دی گئی ہے بہت سے مسلمان باپ کی قسم ماں کی قسم بیٹی کی قسم دیسا کہ میں نے خود دیکھی ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹی کی قسم کھائی ہے سامنے کسی معاملے میں تو سامنے کہنے لگے نہیں یار آپ کی کسم نہیں کری یار کوئی بیٹی پر قسم کھاتا ہے ہم تو قسم کھا اس کے مطلب مجھے میری بات یقین ہے اور بھروسہ کرو تو یہ بھی غلط ہے تو اسی لیے اگر انسان اس طرح کرتا ہے تو بہت ہی بڑی غلطی کرتا اور سب سے بڑی غلطی یہی ہے کیا دلیل ہے کہ غیر اللہ پر قسم کھانا جائز نہیں ہے اور حرام ہے اور اس کا حکم کیا ہے ابھی انشاءاللہ شاء اللہ کریں گے پہلا دلیل یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے حدیث ہے کہتے کہ ایک بار حضرت عمر الخطاب کوئی سامان کہیں سے آئے ہے کچھ بھی تو حضرت اب الخط رضی اللہ عنہ و عمر و خطاب حضرت عبداللہ عمر کے والد تھے وہ کسی معاملے میں اپنے باپ کی قسم کھانے لگے خطاب کی قسم تو اللہ کے رسول جب سنی تو اللہ کے رسول کہنے لگے ان اللہ بی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم لوگوں کو روکتے ہیں کہ تم اپنے باپوں پر قسم کھانے سے روکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اللہ کے رسول خود ہی فرماتے ہیں بلّہ کہ تم میں سے اگر کسی کو قسم کھانا ہے تو اللہ پر قسم کھائے ورنہ خاموش رہے یعنی تو اگر قسم کھانا چاہتے تو اللہ پر قسم کھاؤ ورنہ کیا ہے خاموش رہو یہ حدیث بالکل صحیح ہے بخاری اور مسلم میں ہے تو یہ پہلے حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ تم لوگ پاپوں پر قسم نہ کھاؤ اور اللہ کے رسول وضاحت کی کہ اگر قسم کھانا ہے تو پھر اللہ کے رسول رہے اللہ پر کرو ورنہ خاموش رہو نہیں کہا کہ اللہ پر کرو اور اگر اللہ پر نہیں کرنا ہے تو اللہ سفان و تعالیٰ کے رسول پر کرو یا صحابہ کے پر کرو اللہ کے رسول نے جب روک اللہ نے رو اللہ کے رسول نے رو کی ہے تو اس کے مطلب یہ ہر ایک پر غیر اللہ پر کرنا حرام ہے دوسرے دلیل کیا ہے ابن عمر کے حدیث عبداللہ ابن عمر کے حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے من حلف بغیر اللہ فقط کفر او اشروت کہ جس نے غیر اللہ پر قسم کھائی ہے اس نے کفر کی ہے اور وہ بات میں آتی کہ اس نے شیر کی ہے شرک اور کفر میں بتایا گا کہ فرق ہے دونوں میں کچھ فرق ہے شرک, کفر, کفر کے موضوع بہت ہی لمبا چوڑا ہے شرک کفر کی قسم ہے لیکن کفر شرک کے کی قسم نہیں ہے یعنی جو شرک کرتا ہے وہ کی ہے اور ضرور نہیں کہ جو کفر کرتا ہے مشرق ہے کیونکہ بہت سے لوگ کافر ہو جاتے ہیں شرک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ اللہ کو گالی دینے سے یا کسی اور عمل سے بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے شیر کی ہے یا تو کفر کی ہے اور یہ حدیث ابوداودیز امام محمد اور حاکم روایت کی اور حدیث صحیح ہے تو اسی لیے یہ دو حدیث ہو گئے پہلے حدیث اللہ کے رسول نے واضح انداز سے روکی کہ قسم خانہ تو اللہ پر وہ خاموش رہو دوسرے اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو کرتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے یا تو کافر ہو جاتا ہے لیکن کفر اکبر ہے کا ابھی ذکر کریں گے تیسرے حدیث اللہ کے رسول سن نے فرمائی ہے اور یہ اور بری قسم کے یہ قسم ہے کیا ہے من سی اسلامی کا دیبن فہو کا مکال اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے یہ قسم کھائی کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے تابع ہیں تو وہ وہی بن جاتا ہے جو چیز ذکر کی ہے یعنی مثال کیا یعنی اس کا مانا کیا ہے یعنی جیسا کہ آج کل لوگ ہوتے ہیں بہت لوگ غصے والے ہوتے ہیں یا جیسے کچھ بات ہوتی ہے چڑھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ بات غلط ہے تمہیں مسلمان نہیں ہوں ہوتا ہے کہ نہیں استقبل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اس طرح اور اگر یہ بات غلط ہے تو میں کافر ہوں یہ میں یہودی بن گیا ہوں کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس طرح کوئی قسم کھاتا ہے تو کیا ہے وہ اسی بن جاتا ہے اگر وہ جھوتا ہے اور اسی طرح بہت لوگ قسم کھاتے ہیں کہ میں, میں اگر یہ ہوں اگر یہ کام ہو جائے یا یہ ہوتا ہے یا یہ ہوا اور وہ جھوٹا ہے تو یہ بھی قسم کے ایک قسم کے ایک قسم ہے تو اس لیے اللہ کے رسول نے روکا ہے تو اس لیے انسان کو بچنا چاہیے اس کا حکم کیا ہے جو اس طرح کرتا ہے یعنی غیر اللہ پر قسم کھاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے اسلام میں اس کا تفصیل کریں گے اگر وہ انسان صرف زبان پہ قسم کھاتا ہے اور دل تک عقیدہ نہیں کیونکہ بتایا گیا کہ اصل انسان کیوں قسم کھاتا ہے اپنی بات پکی کرنے کے لیے اور بات پکی کس چیز سے ہوتی ہے ایک مضبوط چیز سے بھئی آپ خیمہ بنانا چاہتے ہو خیمہ دیکھیں کہ نہیں کہیں کوئی پکنک میں جاتا ہے خیمہ بناتا ہے یا رسی باندھتا ہے تو کس میں باندھتا ہے کوئی کمزور چیز میں ایسے چھوٹے پتھر نہیں لگے گا میں باندھ کے رکھ دے گا کس میں قسم با... یا تو کھوٹا زمین پہ لگا دے گا یا تو کوئی مضبوط دیوار پہ اس کو باندھے گا تاکہ کیا ہے یہ مضبوط رہے تو قسم بھی اسی طرح کہ انسان جب اپنی بات کو پکی کرنا چاہتا ہے تو کسی مضبوط چیز سے اس کو مانتا ہے اور یہاں مضبوط چیز اللہ سبحانہ ہوتا ہے کے علاوہ اور کوئی نہیں اسی لیے جب انسان قسم کھاتا ہے تو تعظیم کرتا ہے اور مثال کے طور پر ہم نے جب اللہ پر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہارے گھر آؤں گا مثال کے طور پر تو اللہ کی اس لیے میں نے نام لیے کیونکہ ہم میرے دل میں اور مسلمان بھائی جو سامنے جس سے میں وہ عیدا کر رہا ہوں اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کی بڑی عظمت ہے اور اللہ سف بڑا قدر ہے اس لیے جب ہم اللہ کے نام لے لی تو بات مان لی اسی طرح اگر انسان غیر اللہ پر قسم کھاتا ہے کوئی انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے کہ ماں کی قسم تمہارے کام یہ کروں گا تو پھر پوچھیں گے کہ آپ ماں کی قسم اس طرح صرف لے لی کہ آپ کے دل تک یہ بات آپ عقیدہ رکھتے اگر صرف زبان تک لاتا ہے تو یہ شرک کے اثر ہے اور کفر اثر ہے یعنی کبیرہ گنا ہے بہت بڑا کبیرہ گنا ہے لیکن وہ کفر تک یہ بات نہیں پہنچتی ہے یا کفر یعنی شرک کے اثر کفر اصغر جس سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن اگر یہ کہتا ہے کیونکہ میں نے اپنے والد پر اس لیے قسم کھائی کیونکہ والدے کی عظمت بہت بڑی ہے اور اس کے قدر و منزلت بہت بڑا ہے اور اگر ہم اپنی بات اس نے پکی کرنا چاہتے کہ میرے دل میں اس کی بہت بڑی عزمت ہے تو یہ شرک کے اکبر تک ہو جاتا ہے یعنی انسان اگر اس طرح عقیدہ رکھ کے قسم کھاتا ہے اور خاص کر آج کل دیکھتے ہیں جو لوگ درگاہ والے ہوتے ہیں پیر کی قسم بابا کی قسم غوث سے کی قسم کچھ لوگ اس طرح قسم کھاتے ہیں اور سامنے والا فورم بات مان لیتا ہاں، تمہاری بات ہو سکتا ہے صحیح ہے کیونکہ تم نے پلا بابا کے نام لی کیوں بابا کے کی نام لیا جاتا ہے جا کی جا کی انسان اپنے بات پکا کرے اور, اور تعظیم دل میں ہے تو یہ کے اکبر ہوا ہے اسی لیے اکثر عموماً غیر اللہ پر جو قسم کھاتے ہیں اس میں غلطی کرتے ہیں جو انسان جان بوجھ نہیں کرتا ہے یعنی نہیں جانتا ہے اس طرح سیکھ لی تو شرک اثر ہے لیکن اگر دل سے کرتا اور عقیدہ رکھتا ہے تو شرک اکبر تک پہنچتا ہے اور اس کے کفارہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پڑھے اشد اللہ الہ اللہ دوبارہ پڑھ لے کیا دلیل ہے بغیر دلیل کے کوئی بات اشاء یہاں نہیں ہوتی ہے اسی لیے دلیل اس کے بھی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی قسم کھائی ہے اور اپنے قسم میں لات اور عزہ کی قسم کھائی ہے لاط عزا کون ہے لات اور عزہ جاہلیت میں دو سنم تھے اس کی عبادت لوگ کرتے تھے تو لاب اور عزا کی قسم اگر کوئی کھاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس کو فوراً یہ کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ کہ اللہ سبحانہ و کے لاؤ اور کوئی معبود برحق نہیں یا تو اشحد اللہ اللہ کیوں ہے؟ پڑھے بخاری مسلم کی روایت ہے تاکہ انسان کیونکہ کفر کی کام کی ہے اب یہ توبہ کرنے کے لیے انسان کو تو کے کلمہ پڑھنا ہے بات سمجھ میں جیسا کہ ہم لوگ بدفاری میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بدفعالی کرتا ہے تو بدفعالی کے بعد آمن تب اللہ کہے یا کوئی بھی الفاظ جو ذکر کیا گیا ہے اسلام کہے اسی طرح یہاں تاکہ یہ شرک جو دل میں کچھ بات آ گئی فوراً اسلام توبہ کے ساتھ یہ اس طرح کہے اشد اللہ ایمان کو تجدید کرے اور توبہ کے یہاں شرط ہے ایک گناہ سے باز آ جائے کبھی پھر انسان دوبارہ اسے کام نہ کرے اور پکا ارادہ کرے کہ نہیں کریں گے لیکن انسان سودا استف اللہ یہاں کہ سامنے کوئی مولانا انکار کرتا ہے اور پھر شوتا بعد میں پھر کریں گے تو توبہ نہیں ہے اور تیسرا یہ کہ انسان افسوس کرے کیونکہ کیوں ہم نے ہم سے یہ غلطی نکلی تو اسی لیے یہ شرط توبہ کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے یہ بخاری و مسلم کے تو اس لیے پہلے قسم کے بتایا کہ جو اصل جو غلطی ہے اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان غیر اللہ پر قسم کھائے ہے گا کہ دلیل سے یہ حرام ہے اور یہ بالکل اللہ کے رسول صاحب نے روکا ہے اور اگر کوئی انسان بغیر سوچ سمجھ کے کہتا ہے تو اس سر کے اثر ہے اور اگر دل سے کرتا تعظیم کے ساتھ یعنی غیر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اس چیز کو اللہ کی مرتبت دے دی تو اللہ کے شریک بنا دی ہے تو شرک اکبر میں پڑ گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سچی توبہ کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ لا الہ الا اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لے یہ بتایا گیا ہے پہلے قسم اور پہلی غلطی دوسری غلطی جو لوگ قسم کھانے میں غلطی کرتے ہیں بتایا کہ پہلے قسم عتیدے سے تو بہت ہی بڑا تعلق ہے اس لیے توحید سے اور ایمان کے منافی ہے وہ چیز دوسری قسم کے یہ ہے اللہ جو غلطی ہوتی ہے قسم کھانے میں زیادہ قسم کھانا یہ بھی بڑی غلطی ہے بہت سے لوگ کی عادت ہے کہ ہر بات پہ اللہ کی قسم قسم سے واللہ اللہ ہر بات پہ حالانکہ جس کے دل میں اللہ کی تعظیم ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہر کام میں نہیں لینا چاہیے ہو جاتا ہے کہ نہیں انسان اللہ کے نام کہاں لے جہاں وہ کام حلال ہو جہاں انسان کی بات صحیح ہوتی وہاں لو لیکن جھوٹی باتوں پر اور عام باتوں پر لینا یہ دلیل ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے کیونکہ اللہ فرماتی مومنوں کے بارے میں اللہ اذا ذکر اور اللہ وجیلت کو کہ جو لوگ اللہ کے جب نام لیا جاتے ہیں ان کے سامنے تو ان در دل ڈر جاتا ہے اور کاپنے لگتا ہے ان کا بدن ہے پورا بدن لگتے ہیں اللہ سے اللہ کو عظمت یاد کر کے ڈر جاتے ہیں اور جو اللہ کو ہر کام میں لیتا ہے دیکھا جاتا ہے کسی دکاندار کے پاس جاؤ بھائی یہ سامان اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے میرے میری بات صحیح بھائی میں نے آپ سے نہیں کہا کہ قسم کھاؤ آپ عام بات کرو اگر میں شکروں تو قسم کھاؤ لیکن ہر بات پر قسم کھانا غلط ہے کیا دلیل ہے اللہ پرماتم والا تو اللہ اور تو کسی ایسے شخص کا بھی یعنی کہنا نہ مان جو زیادہ قسم کھانے والا اور بے وکار ہے اللہ ہیں کہ اس شخص کی بات نہ مانو اللہ کے رسول جو ہلاک یعنی زیادہ حلف اور زیادہ قسم کھاتا ہے اور ہم لوگ کی بھی تبھی چیز ہے اگر آپ دیکھو گے کہ ایک بندہ ہمیشہ ہر چیز پر قسم کھاتا ہے تو بھروسہ ختم ہو جاتا ہے انسان پھر اس کی قسم کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے پھر بھی انسان شک میں رہتا ہے اسی لیے زیادہ قسم کھانے سے روکا گیا ہے اور بتائیں گے کہ زیادہ قسم کھانے سے عیسا کے جب عادت بنتی تو جھوٹ میں بھی قسم کھانے لگتا ہے جس کا جرم ابھی بھی ذکر کریں گے اور اللہ کے رسول نے بھی حدیثوں میں رکا حدیث میں آتا ہے کہ کی تین قسم کے تین ایسے لوگ ہیں جن لوگ کے اللہ سبحانہ اور تعالیٰ قیامت قیامت کے دن نہ ان سے بات کریں گے نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے اور ان لوگ کے لیے سخت عذاب ہے تینوں کیا ہے اللہ کے رسول اس میں سے ایک بتا حیدر سلمان فارسی کا حدیث ہے اللہ کے رسول پرمۃ وارن جا لاشتری اللہ کہ ایک بندہ وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ اس کو عذاب دیں گے اور اس کے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور اس سے بات چیت نہیں کریں گے جو اللہ سحان ہوتا اللہ کی قسم ہر بات پر سودا کر دی جس طرح پیسہ لیتا ہے سودا کرنے میں اسی طرح قسم بھی کھاد نے ہر معاملے میں اللہ کی قسم نہیں خریدتا ہے اللہ کی قسم کھانے کے ساتھ اور نہیں بیچتا ہے اللہ کی قسم کھانے کے ساتھ اللہ کے رسول نے اس آدمی کے دھمکی دی ہے اور بتایا کہ انسان کیونکہ وہ حق اور باطل بھی قسم کھائے گا تیسرے حدیث اسی میں ہے دوسرے حدیث حضرت اسما حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تین قسم کے لوگ بتایا کہ جہنمی ہیں نہ رحمت اللہ کی نگاہ سے اللہ دیکھیں گے نہ سے رحمت سے بات کریں گے سخت عذاب ہے ورا جلون تخد المان ایمانب حقاف اور اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس سے روکا ہے اس لیے انسان خاص کر دکاندار لوگ جو لو ہوتے ہیں ان لوگ کے اندر یہ زیادہ غلطی ہوتی ہے بلکہ اللہ کے رسول کا مت الہل محقۃ اللہ برکا کہ قسم کھانا یہ سلائیں کسی سامان کی یعنی اس کو ضائع کرنے اور اس کے بیکار ہونے کے ایک سبب ہے اور برکت ختم ہونے کے ایک سبب ہے اور بخاری مسلم میں تو اسی لیے انسان آج کل کیوں لوگ کیوں دکاندار قسم کھاتے ہیں اور عموماً انسان زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا چاہتا کہ جلدی سامنے والا یا تو دھوکے میں یا تو صحیح بات ہے کہ چاہتا ہے کہ جلدی معاملہ ختم کر کے معاملہ ختم ہو جائے نہیں اگر آپ سچے ہو تو ہر بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے اور یہ بڑی غلطی ہے جو بہت سے مسلمان اس میں پڑتے ہیں تیسرا غلطی کیا ہے بہت سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالی پر قسم تو کھائیں گے لیکن جھوٹ قسم کھائیں گے یعنی قسم تو کھائیں گے اللہ پر لیکن جھوٹ جان بوجھ کے بتا کہ دوسرے قسم کے جو بتا گے کہ زیادہ قسم کھانا چاہے حق ہو چاہے باطل ہو انسان زیادہ قسم نہ ہے تیسری غلطی چاہے انسان کم قسم کھاتا ہوں لیکن غیر اللہ سبحانہ و تعالی پر قسم کھاتا نہیں کہ جھوٹ قسم کھاتا اور یہ عموماً بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا مسلمانوں میں انوں کے کی تعداد بے شمار ہے ہر بات پہ کچھ بات ہوتی اللہ اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور فورم بعد پتہ چلتا ہے کہ جھوٹا ہے اور کتنا لوگوں کے ساتھ ایسے ہم لوگ دیکھتے ایسے کو دیکھتے خاص کر بتایا کہ دکانوں میں کسی سامان خریدنا جاتا ہے موبائل خریدنا جاتا ہے تو فورا قسم کھاتا کہ موبائل کتنا پانچ ہو گیا فوراً قسم اللہ کی قسم میں نے اس کو چار سو میں خریدی ہے اور میں نے اس کو صفائی کی تو مجھے بیس درم اللہ کی قسم ملے گی اور یہ بہت ہی بڑا جرم ہے اور یہ کبیرہ گنا ہے اور ایسے شخص جہنم کے مستحق ہے اگر وہ جھوٹا ہے کیا دلیل ہے قرآن کے آئے اللہ فرماتے ہیں منافقوں کے بارے میں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ وہ لوگ جھوٹ بول کر قسم یعنی جھوٹ قسم کھاتے ہیں اور جانتے ہوئے جھوٹ بول یعنی جھوٹ قسم کھاتے ہیں یہ منافقوں کس وقت ذکر کی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کی ہے بہت سارے حدیثیں ہیں ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر عمر کے حدیث ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے ایک بدو اللہ کے رسول سے پوچھنے کی کہ اللہ کے رسول بڑے قبائل گناہ کیا اللہ کے رسول نے بتایا الشراق سب سے بڑا گناہ اللہ کو کے ساتھ شر کرنا تم ممازا پوچھا اللہ کا رسول اس کے بعد کیا اللہ کے کی رسول نے کہا حقوق الوالدین والدین کے نافرمانی کرنا پھر پوچھا کون تو اللہ کے رسول نے کہا قتل النفص کہ کسی نفس کسی انسان کو قتل کرنا پھر پوچھا اللہ کے رسول پھر, پھر کیا تو اللہ کے رسول نے کہا المین الغموس بخاری مص... بخاری کے رواج ہے یمین الغموس قسم جھوٹی قسم پوچھا کہ جھوٹ قسم کیا ہے جمین کہنے یہ ہے کہ انسان قسم کھائے تاکہ کسی کا مال یا کسی کے پیسہ لے لے جھوٹ یعنی دھوکہ دینے کے لیے تو اللہ کے رسول نے اس کو کبیرا گنا میں بتائے بلکہ چوتھے نمبر پہ اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ انسان یہ قبائل اور یہ قبائل گنا شرک اور قتل کے ساتھ اس کو شمار کیا گئے تو یہ دلیل کے بہت ہی کبیرا گنا ہے تیسرے حدیث دوسرے حدیث کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے منحل امین ان جو شخص جھوٹ قسم کھاتا ہے تو کیا لکھتا کی کسی مال کسی کے مال لینے کے لیے چھیننے کے لیے کرتا ہے تو اللہ کے, ہاں جب جا کے ملے گا تو اللہ اس پر ناراض رہے گا تیسرے حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتنی قسم کے لوگ ایسے ہیں جن لوگ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سخت عذاب رکھی ہے نہ اس سے بات کریں گے نہ ان کے ان سے نظر رحمت اور نظر کرم سے دیکھیں گے اللہ کے رسول نے تین ذکر کی ہے اور یہ سن تینوں کیا ہیں تینوں عام مسلمانوں میں ہیں کافروں پہ نہیں عام مسلمانوں میں پہلے کیا ہے المسبل المسبل جو مرد اپنا کپڑا تخنے کے نیچے رکھتا ہے اور آج کل مسلمانوں میں دیکھو کیا ہے مسلمانوں میں ہو سکتا ہے پانچ پرسینٹ ایسے جو تخنے کے اوپر پہنتے ہیں اور اکثر لوگ تخنے کے نیچے رکھتے ہیں چاہے انسان تکبر کی نیت سے کرے یا خوشی سے کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں وہ خنہار ہے اور نہ گناہ کے مرتکب ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو گھمنڈی کے ساتھ جو غمن تکبر کے ساتھ کرتا ہے یہی حال ہے اور جو تکبر کے ساتھ نہیں کرتا تو وہ حصہ جو تکنے کے نیچے ڈھکا ہوا وہ جہنم کی حصہ بنے گا اس کا مذہب ہے جہنم کی حصہ میں یہ سب نے معذاب جہنم ضرور چکھے گا لیکن اگر تکبر کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قیامت کے دن نبات کریں گے نہ اس سے نظر کرم سے اللہ سواد دیکھیں گے دوسری ایکون حدیث میں والمنان منان کس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ مننت کرتا ہے دینے کے بعد ہمیشہ سناتا ہے بہت سے لوگ ہیں ایک کپڑا دے دیا تو بار بار سناتا اچھا میں نے اپ کو حسین مفنہ چیز دی چاہے کسی بھی طریقے سے تو غلط ہے الا کہ اگر انسان کوئی اور وجہ ہے بتاتا تو الگ بات لیکن مننت کرتے ہوئے اس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ حرام ہے اور تیسرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تیسرا ہے المون فلکو سلاتا جو اپنے سامان بیچتا ہے جھوٹے قسم کھا کھا کے اور یہ کتنا دکاندار ہر دکان میں تو اس سے پچاسوں لوگ ملیں گے بلکہ میں نہیں کہتا ہو سکتا ہے اس میں سے پانچ دس پرسینٹ جو شریف ہو جو قسم نہیں کھاتے ہیں باقی سب جھوٹی قسم تقریباً کھایا جاتا ہے اسی لیے بہت سے دکاندار کے پاس جاؤ بات کرنے سے پہلے و اللہ پہلے نکلتا ہے اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے بھائی تم اللہ کے ساتھ اس طرح کھیل کھیل رہے ہیں. اللہ کے نام نے آپ کی نگاہ سے گر گئے کہ آپ کو ہر بات پہ اللہ کی قسم لینا ہے بلکہ بہت سے لوگ کی عادت یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ ان سے بات کرو تو پھنس جاتے ہیں لیکن جب کہ اللہ کی قسم کھا لو تو کیا کہتا ہے کہ یہ معاملہ تو بہت آسان ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے اس کی عادت بن گئی تو قسم کھاتا ہے اور پھر اوپر سے جب آپ کو آپ نے قسم کھائی ہے کہتے اللہ کی قسم میں نے قسم بھی نہیں کھائی یعنی جھوٹ پہ جھوٹ تو یہ ایسے مسلمانوں کی عادت ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب کے لیے تیار ہیں کیا وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی یا اللہ نے ان کو بتا دی کہ ان کو عذاب نہیں ملے گا اس لیے انسان ہمیشہ ڈرا رہے ڈر رہنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں لیکن سب کے دار و مادہ رہی کہ اللہ کے رسول نے سخت عذاب بتائی ہے جو لوگ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائے اللہ پر قسم کھاتے ہیں لیکن جھوٹی قسم کھائیں گے اس کے کیا کفارہ ہے اس کے کوئی بھی کفارہ نہیں ہے اتنا کبیرہ گنا ہے کہ انسان اس کے لیے توبہ کرے بس بہت علماء کہتے ہیں ہاں اس کے لیے بھی کفارہ آ رہا ہے ہم کو غلط ایک بھی حدیث نہیں آتا کہ اللہ کا رسول ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ آپ جھوٹی قسم پہ آپ کیا ہے جھوٹی قسم پہ آپ کفارہ کرو اس کی کفارہ کیا کہ انسان توبہ کرے جس طرح انسان جب شک کرتا ہے کفر کے کام کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے توبہ کی شروط بتایا گیا کہ انسان یہ کام یعنی جھوٹی قسم کھانا بند کر دے افسوس کرے اس پہ اور پکا ارادہ کر لے دن میں کہ ہم ایسے غلطی نہیں کریں گے اور اگر اسی کے ذریعے سے کسی مسلمان کے مال کھا لی تو پیسہ واپس کرنا چاہیے یہ اگر حقوق العباد ہے تو یہ توبہ کے طریقہ تو یہ تین اہم غلطی لوگ کرتے ہیں اور چوتھی غلطی جو ہوتی ہے وہ انسان جب قسم کھاتے ہیں کسی چیز پر اور نیت نہیں ہوتی کہ جھوٹ بولیں گے لیکن کسی بھی طریقے سے اس کو پورا نہیں کر پاتے ہیں اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں یہ انسان بھی اوک میں آئے گا اہم تین غلطی جو لوگ اکثر کرتے ہیں پہلے قسم بتائے کہ غیر اللہ پر قسم کھانا اور بتائے کہ شرک کا ہے اللہ کہ اگر کوئی انسان جس پر قسم کھاتا ہے جس کے نام لے کر قسم کھاتا ہے اس کی تعظیم کی نیت ہے تو شرک اصغر اور کفر اکبر ہو جاتا ہے اور اگر انسان صرف نام لیتا ہے یعنی عادت بن گئی تو شرک اصغر ہے اور اس سے بچنا چاہیے دوسرے بتائے برائی اور غلطی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ اکثر ہر چیز میں قسم کھائیں گے تو یہ بھی بڑا گناہ ہے اس کو شرک نہیں کہیں گے شرک اثر کہیں گے لیکن کہیں گے کیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ میں آ سکتا ہے اگر کوئی عادت بنا لے اور جھوٹ بھی بولے تیسری یہ ہے کہ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کے قسم کھاتا لیکن جھوٹ بولتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے لیکن یہ کبیرہ گنا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی توہین کی جاتی ہے انسان اللہ کو گواہ بناتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وکیل بناتا ہے اور پھر اس کے بعد جھوٹ بولتا ہے آپ خود سوچو اگر آپ کسی آدمی سے بات کر رہے ہو کہہ کہ مثال کہ کے طور پر میں نے میں یہ کام آپ کے ساتھ کروں گا یہ یہ کام تمہارے ساتھ ہوگا اگر وہ بندہ کہتا کہ تمہاری بات یقین نہیں آ رہی تو اگر آپ یہ اللہ پر قسم نہ کھائیں یہ کہیں کہ پلا آدمی سے جا کے پوچھ لو اور آپ کو نہیں پتا آپ کے نام لے کہ آپ سے پوچھ لو اور آپ کو نہیں پتا اگر وہ بندہ آپ سے آ کے پوچھ لے تو آپ غصہ ہو جاؤ گے کہ نہیں کہ کیسے ہم آپ کو کوئی خوب بنا رہا کہ آپ کو میرے پاس آ کے پھینک دیا اور چھوڑ دیا کہتا ہیں میں گواہ دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اور آپ کے ہار ہاں کہ آپ کو گواہی نہیں بنائی گئی تو اس طرح کھیل کھیلنا انسان عام انسان غصہ ہوتا ہے تو اگر انسان اللہ کو گواہ بناتا ہے اور اللہ کی قسم کھاتا ہے اور جھوٹ میں تو یہ کبیرا گنا ہے یا ایک سوال آتا ہے کہ کون زیادہ کبیرا گناہ ہے کہ غیر اللہ پر قسم کھانا یا جھوٹ قسم کھانا فرق ہے یعنی یہاں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غیر اللہ پر قسم کھاتا ہے باپ کی قسم کھاتا ہے لیکن اس میں سچا ہے جھوٹ نہیں بول رہا جیسا کہ کوئی بات ہو کہتا ہے اللہ باپ کی قسم میں تمہارے گھر کل آؤں گا اور آئے گا جھوٹ نہیں بول رہا اور دوسرا آدمی اللہ کی قسم کھا رہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے گھر کل آؤں گا اور نیت یہ ہے کہ نہیں آؤں گا تو کون زیادہ گنا ہے جھوٹی قسم یا غیر اللہ پر قسم انسان سچا زیادہ گنا ہے آپ لوگ کی نگاہ میں غیر اللہ پر قسم کھانا جھوٹی قسم اللہ کے نفر کتنا مجھ کو عذاب لانت بتائی ہے لیکن غیر اللہ پر قسم کھانا یہ اور بڑا جرم ہے حالانکہ انسان سچا ہے اور انسان اللہ کے تو ہی نہیں کر رہا ہے لیکن اس میں کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے یہ دلیل ہے کہ شیر کرنا اللہ کے نزدیک ہر برے کام سے بھی بدتر ہے ایک انسان درگاہ بابا کے لیے سجدہ کرتا ہے اور ایک انسان اپنے والدین کو قتل کرتا ہے والدین کو کسی اور کو والدین کو قتل کرتا ہے اور والدین کو قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک کون گنہگار ہے زیادہ دونوں ترک گنہگار ہیں لیکن زیادہ گنہگار ہے جو سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کے لیے قتل تو اللہ کو دیں گے لیکن اللہ معاف کر کے جنت میں داخل ضرور کریں گے اگر وہ مشرق نہیں اور جو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اس کے لیے کبھی معافی نہیں تو دیکھو صحیح ہم لوگ کی نگاہ میں کچھ گناہیں ایسی ہوتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی ہے لیکن اللہ کے نزدیک ایسی گناہیں اور بڑی ہوتی جو ہم لوگ اس کو چھوٹی سمجھتے ہیں جیسا کہ یہ تو دونوں جرم ہے غیر اللہ پر قسم کھانا ایک بڑا جرم ہے اور جھوٹی قسم کھانا اللہ کے نام لے کر وہ بھی بڑے جرم ہے لیکن وہ غیر اللہ پر اگر سچائی کے ساتھ آپ قسم کھاتے ہو تو یہ زیادہ جرم ہے کیونکہ اس میں شرک ہے اور اللہ شرک کو کبھی معافی نہیں اور اس میں شرک نہیں ہے لیکن اس میں اللہ کی توہین ہے اور اس میں بھی انسان کے لیے سخت عذاب ہے یہ تقریباً اہم تین غلطیاں ہیں اب اس کے بعد کچھ قسم کھانے کے کچھ احکام ذکر کریں گے فائدے کے طور پر پہلی یہ علماء کہتے ہیں کہ قسم کھانے کے تین قسم یمین جس کو حلف کہتے ہیں تین قسم قسم کا پارا اور قسم کا نہیں ہے اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں نہیں سمجھ پاتے ہیں یہ یاد کر لو کہ قسم تین قسم ہے ایک کو کہتے ہیں یمین اللغو لغو بیکار یعنی جس کی کوئی اہمیت نہیں اور یہ دو قسم ہیں کیا ہے ایک قسم یہ ہے کہ انسان اگر قسم کھاتا ہے کسی یعنی عام باتیں پر ایسے زبان سے نکل کر عمر ہوتا کہ نہیں بہت سے لوگ عربی لوگ خاص کر ہر بات و اللہ فلا کہاں ہے وہ جائے وہ اللہ رائے جگہ کہتے ہیں کہ ولہ ہم آ رہے ہیں ولہ میں جا رہا ہوں میں خ... نہیں آپ کھا لو و اللہ آپ کھا ہوتا ہے کہ نہیں اور اردو میں بھی لوگ کہتے ہیں ارے کسم سے بھی یہ کام کر لو قسم سے بہت اچھا لگ رہا قسم سے نہیں اچھا لگ رہا ایسے بات ہر تو یہ قسم کھانا یہ لغو ہے یہ انسان بچنا چاہیے اس سے لیکن یہ لگو یعنی معاف ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یہ پہلے قسم ہے اور دوسرے قسم لگو یہ ہے کہ انسان کسی بات پر کام جان بوجھ کے قسم کھاتا ہے لیکن وہ سمجھتا کہ بات اس طرح ہے اور بات غلط ہے ہوتا ہے کہ نہیں کبھی انسان کسی بندے کو دیکھتا چڑھ رہا ہے سمجھتا مثال کے تو پر یہ میرا بھائی جا رہا ہے. کبھی سال اس طرح دیکھتا ہے سمجھتا میرے بھائی جا رہا ہے. کوئی آ کے پوچھتا کہ آپ کے بھائی کہاں کہ قسم سے میں نے ابھی وہاں جا رہا ہے تو وہ نہیں اس کو دیکھا لیکن حقیقت میں وہ نہیں وہ تو کہیں اور ہے اور وہ پوچھتا کہ اللہ کی قسم میں اس کو دیکھا کہ وہیں جا رہا تھا. تو آپ جھوٹ نہیں بڑھ رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے کہ میں نے جو دیکھا وہی ہے. تو آپ یعنی غلط ہے کے حساب سے قسم کھا رہے ہو اور جھوٹ کی نیت سے نہیں اور بات غلط ہے تو اس کو بھی کہتے یمین لہو یعنی یہ معاف ہے اس پر کوئی کفانہ نہیں ہے لیکن انسان زیادہ قسم نہ ہے کیا دلیل ہے قرآن کی آیت دو آیت ہے اللہ فرماتے ہیں آیت میں سبق کلو کم کہ اللہ سفان ہو تعالا تم لوگ جو لوگ اللہ کی جو اللہ سہانا تم لوگ کو اس چیز میں نرپ کرتے ہیں اس ایمان اور اس میں جم لوگ تو لغو کے ساتھ کرتے ہو یعنی لغو اور بغیر سمجھتے ہوئے تم لوگ کرتے ہو بلکہ اللہ اسی میں پکڑتے ہیں جس میں تم لوگ اپنے دل سے کرتے ہوئے گا اور دوسرے آیت یہ ہے اللہ کے رسول پر اللہ, اللہ باللغو فی ایمانکم کم ولا کیوں آخر کب تم المان کہ اللہ صحت تم لوگ لغو ایمان پر پکڑتے نہیں ہیں بلکہ اسی میں لیتے ہیں جس میں تم لوگ وہ قسمیں جو پکی کر لی ہیں اور حضرت عائشہ اسی حدیث کے بعد فرماتی ہے کہ لغو کی امین یہی ہے اللہ ولہ بلا و اور یہ حدیث صحیح ہے یہ بخاری ہے یا مسلم ہے بخاری میں تو اللہ کے رسول وسلم نے بتایا کہ اس قسم میں کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی بچنا چاہیے وہ ببو کو بھی اللہ آگے فرماتے کہ تم لوگ اپنے قسمے کو حفاظت کرو خیال کرو دھیان دو اللہ کے نام جب لو تو دھیان دو لیکن اگر انسان اس طرح نکل جاتی باتیں نہیں سمجھ پاتا یا تو انسان کہتا ہے کسی بات پر اور اس کو یہی سمجھ میں قسم کھاتا تو اس کو یمین لگو کہتے ہیں لگو یعنی معاف ہے اور اس میں کچھ گناہ نہیں دوسری قسم کے قسم یمین غموس جو ابھی ذکر کیا گیا جو یعنی اللہ پر قسم کھانا لیکن جھوٹی قسم کسان کسی کو دھوکہ دینے کے لیے یا چپ کرانے کے لیے وہ عادہ کرتا ہے قسم کھاتا ہے کہ اللہ کے قسم میں یہ سامان کل تک پہنچا دوں گا اللہ کے قسم میں یہ کام کروں گا اللہ کی قسم میں تمہارے گھر آؤں گا،, گا اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کی ہے ہوتا کہ نہیں جھوٹ بولتا کوئی آتا پوچھتا کہ آپ نے یہ غلط کام کی اللہ کی قسم میں نے نہیں کی ہے تو یہ جو جھوٹی قسم جیسے لوگ کرتے تھے یا کالوت کالو کلی مت الف کہ وہ لوگ کفر کی کلمات کہتے ہیں اور پھر قسم کہتے کہ اللہ کے رسول ہم لوگ کبھی نہیں کہی تو اللہ نے منافع قصبت بتائی تو یہ بتایا کہ اس کا حکم کیا ہے کہ اس میں کفارہ بھی نہیں ہے یمی نے یعنی جو جان بوجھ کے انسان جھوٹھی قسم کھاتا ہے اللہ کا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے سچی توبہ ہونا چاہیے دل سے رونا چاہیے افسوس کرنا چاہیے علماء کہتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کفوارہ نہیں رکھی اور چھوٹی چھوٹی گناہوں کے لیے عموماً کفارہ رکھا جاتا کفارہ توبہ نہیں ہے تو اس لیے کپوارا اس لیے تو بنائی اللہ کی اگر دل سے وہ کرے تیسرے قسم کے جس کو کہتے یمین مناقدہ مناقد جو یمین پوری ہو جاتی اور اس کو پورا کرنا چاہیے اور اگر انسان توڑتا تو اس پر کفارہ یہ تقریباً جیسا کہ انسان کسی سے وعدہ کرتا اور جھوٹ نہیں بولتا یعنی اگر جھوٹی جھوٹ کی نیت نہیں ہے انسان پکا وعدہ کرتا کہ میں کروں گا اور اگر اس کو پتا چلا کہ یہ بہتر نہیں کرنے کی یا طاقت نہیں ہے تو پھر وہ کفارہ کرے مثال کے طور پر ایسا ایک آدمی سے فون کرتا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا کل اور نیت ہے کہ آئیں گے لیکن دوسرے دن یہ ہوا کہ گاڑی خراب یا کچھ بات ہوگئی اگر وہ انشاءاللہ کہہ دی اللہ کی قسم انشاءاللہ شاء آؤں گا تو پھر کفارہ نہیں اور اگر انشاءاللہ نہیں کہتا یا انسان جیسا کہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایک کام کروں گا یا اللہ کی قسم میں یہ چاہ یہ, یہ حرام یہ یہ غلط کام میں چھوڑ دوں گا یا تو کسی غصے میں بیوی سے بچوں سے کہتا کہ اللہ کی قسم اگر یہ کام کرو گے تو ماریں گے جیسا کہ حضرت ایوب اپنے بیوی کو یعنی قسم کھائے کہ اس کو سب کوڑے ماریں گے پھر اللہ نے بتائی کہ کس طرح آپ کرو جب وہ, وہ شفایا بھی ملی تو اللہ نے اس کے لیے الگ آسان طریقہ نکالی تھی تو اس طرح قسم کھانا نیت کے ساتھ کام کریں گے اور انسان نہیں کرتا ہے کسی بھی وجہ سے سائرادہ یا بغیر ارادے کے اگر انسان نے نہیں کہتا ہے تو اس پر کیا ہے اس پر کفارہ اور کفارہ کیا ہے یہ قران میں اللہ نے ذکر کیا اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ, اللہ باللغو فی ايمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الايمان کہ اللہ سبحانہ و تعالی تم لوگوں کو اس قسم پر پکڑتے نہیں ہیں جس میں لغو ہے یعنی بیکار جو تم لوگ جو سمجھ کے نہیں کہتے اس پر نہیں پکڑتے ہیں ولکن لیکن اس میں پکڑتے ہیں یؤاخذکم بیما اکدم المان جس قسمے کو تم لوگ پکی کر لی اور کفارہ کیا ہے پکوارہ تو ہو ات مساکین اس کے کی کفارہ کیا ہے کہ ہم لوگ دو قسم کے کفارہ ترتیب ضروری ہے پہلے درجے میں آپ کے اختیار ہے کہ تین چیزوں میں آپ کے اختیار ہے یا تو کپارا تو اتام معاشرتی مساکین یا تو دس مسکین کو ایک وقت ایک کھانا کھلاؤ اور تقریباً یعنی اگر یا تو گم پکا کے جیسے کہ ہوتا ہے ایک وقت کھانا اس کو بلا کے جیسے بریانی کھلا دو یا کچھ بھی سینڈوچ نہیں چلے گا اگر کچھ بھی کھانا یعنی ہے جو ایک کے ہوتا ہے وہ لے کر اس کو کھلا دو کوئی پراٹھا انڈا کھلا دے کے یہ نہیں ہوتا ہے اللہ کے اگر زیادہ غریب ہو آدمی تو معاف ہے لیکن آپ کے پاس قدرت ہے تو جو اوسط آپ کھاتے وہی وہ کھلاؤ ایک وقت ہے اگر کچا دینا ہے تو کم سے کم کیا ہے آپ کچھ چیز دے دو تقریباً ایک کلو سوا کلو کوئی چانہ دال ایک, ایک, ایک مسکین کو نہیں دس مسکین کو اس کا دے مسکین کو کھلانا ہے ہر مسکین کو ایک وقت کے کھانا یا تو دس کو کھانا کھلائے او کس وم یا دس مسکینوں کو کھا, کپڑا پہنانا اور کپڑا پہنانے کے مطلب یعنی جو آپ پہنتے ہو یا تو سوٹ دے دو عموماً جو عام لباس ہوتا ہے ایک کندورا دے دو کافی ہے تو دس لوگوں کے یا تو کپڑا پہناؤ یا تو آپ ایک گردن آزاد کرو اللہ کے لیے اور آج کل ہی نہیں ہیں لونڈیاں نہیں ہیں نہ غلامیں ہیں اسی لیے وہ تو یہ تی پہلے کے پرم یہ تینوں میں سے کچھ بھی کرو اگر کر لے تو ٹھیک ہے اگر یہ تینوں نہیں کر پاتے ہو کوئی غریب زیادہ ہے نہ اس کے پاس مال ہے کھلانے کے لیے نہ پہنانے کے لیے نہ کوئی غلام ہے اس کے پاس تو پھر دوسرا کرے کیا ہے فمل جیت فسیا مسلا ایام جو نہیں کر پاتا تو تین دن روزہ رکھے کپوارا تو ایمان کم عیدا اگر تم لوگ قسم کھاؤ تو یہی اس کے لیے کفارہ ہے وہ خبر اور اپنے قسم تم لوگ اس کو حفاظت کرو یعنی اس کو توہین نہ کرو اس کو مت توڑو تو یہ دلیل ہوا کہ تو قسم اگر آپ کسی مستقبل کے لیے قسم کھاتے ہوئے ابھی کرنے کے لیے اور آپ کی نیت اچھی کہ کرو گے لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کرنا مناسب نہیں ہے یہ غصے میں آپ نے نہیں کی ہے یا تو کسی وجہ سے آپ نے قسم توڑ دی تو اس میں کیا کرنا ہے کفارہ نکالنا ضروری ہے اس کی یہی توبہ ہے اور کفارہ بتایا گیا ہے یا تو دس بسکیٹ کھانا کھلا یا تو کپڑا پہنا ہے یا تو دل آزاد اگر یہ تینوں نہیں کر سکتا تو روزہ کوئی کہتا میں پہلے روزہ رکھوں گا کیونکہ میرے شمار جمعرات کے روزہ رکھنے کی عادت ہے تو میں رکھ لوں گا روزہ کہیں گے غلط ہے یہ تینوں شرط کیے کرو اگر نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو پھر یہ دوسرا پھر تین دن روزہ یہ رکھو یہ ہیں یمین منعقدہ جو انسان آگے لے کے لئے کرتا ہے. لیکن کیا قسم توڑنا چاہیے کہ نہیں عموماً قسم نہیں توڑنا چاہیے اگر انسان کسی حلال چیز کے لیے قسم کھاتا ہے نیکی کرنا ہے کہ اللہ کی قسم میں نماز پڑھوں گا تو کرنا ضروری ہے اور اگر نماز چھوڑ دی تو کفارہ اگر کوئی انسان کوئی سنت پر واجب نہیں ہے حلال چیز ہے کہ قسم سے میں فلاں آدمی کو مسکین کو صدقہ دوں گا اور نہیں دیا تو پھر اس میں بھی کفارہ ہے صحیح ہے کہ کفارہ ہے اور اگر انسان مباح کام کے لیے کرتا ہے یعنی نہ عبادت نہیں ہے انسان کہتا میں کھانا فلاں ہوٹل میں کھانا کھاؤں گا اللہ کی قسم میں کھاؤں گا جیسے کہ کوئی کبھی کہ کہہ دیتا ہے تو پھر اگر نہیں کیا کھایا اس میں تو کفارہ کرنا ہے اسی طرح حرام کام ہے اگر انسان کسی حرام کام کرنے کے یعنی نیت کرتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کل آؤں گا اور تمہارے ساتھ یہ برائی کروں گا ہوتا کہ نہیں بہت سلوک کرتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہارے پیسہ یا تمہیں ہم یہ ماریں گے قتل کر دیں گے کچھ لوگ اتنا گرم ہوتے کہ قتل کی بھی قسم کھا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب ٹھنڈے ہوتے کہتے یار کیا کرے میں نے کیا کی ہے اس لیے میں مجھے نہیں کرنا چاہیے تو کفارہ کرنا ہے تو اگر انسان کو قسم نہیں توڑنا چاہیے اللہ کہ اگر توڑنا بہتر ہے حدیث میں ہے اللہ کے رسول حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی چیز اور اللہ کے اپنے بالم کہتے ہیں میں کبھی کسی چیز پر قسم کھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ خیر اسی میں نہیں ہے بلکہ اس کو چھوڑ توڑ قسم توڑنے میں خیر ہے تو میں اپنی قسم توڑ دیتا ہوں اور کفارہ کرتا ہوں پھر میں وہ کام کر لیتا ہوں اسی لیے جاہلیت میں یا اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت سے لوگ کیا کرتے تھے آج کل جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں غصے میں خیر کے کام بند کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں آدمی سے لڑائی ہے کہتے اللہ کی قسم اب تمہارے گھر کبھی نہیں آؤں گا یا اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی اب صدقہ نہیں دوں گا غریب آدمی تو یہ غلط ہے تو انسان اس کے بعد بار بار آتا ہے پیسہ دے دو میں محتاج ہو کہتے جو ہم میں نے اللہ کی قسم کھا لی اب کبھی نہیں دوں گا کہیں گے غلط ہے اللہ پرماتے والی تقوت اس نے تم لوگ اللہ سخان و, و, و تعالیٰ کی قسم خیر کام کرنے میں آڑ نہ بناؤ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میں قسم کھا بلکہ اس حالت میں کیا کرنا ہے؟ قسم توڑ دو اور خیر کے کام کرو اور اس کے لیے تم کفارہ کرو یہ قسم کھانے کے کچھ احکام ہیں یا ایک مسئلہ آتا ہے کہ نظر کے مسئلہ کیا ہے نظر کوئی پیش کرتا ہے نظر عموماً انسان کو نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگ ہر چیز میں نظر مانتے ہیں بچہ بیمار ہے اللہ میں اللہ کے لیے نظر مانگتا ہوں کہ اگر بچہ سے ہوگا تو تین دن روزہ رکھوں گا عبادت کروں گا حج کرنے جاؤں گا بھائی انسان نظر نہ کرے عموماً انسان کے ناک اللہ کی اگر انسان ایک طریقے سے جائز ہے بغیر شرط کے بغیر شرط کی مثال انسان کہے اللہ سے کہ اللہ میرا بیمار میرا بندہ بیمار ہے میرے میرے بیٹا بیمار ہے اللہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں تین دن اس کی شفا دو تو تین دن روزہ رکھو چاہے بچے کی شفا ملے یا نہ ملے سمجھ میں آئے کہ نہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرط لگانا کہ اللہ اگر تو اس کی شفا دو گے تو ہم روزہ تین دن رکھیں گے اور اگر نہیں شفا ملے گی تو مطلب یہ نہیں رکھو گے تو اللہ کے ساتھ یہ ادب نہیں ہے اللہ نے آپ کو صحت دی اللہ نے سب کچھ دیا اللہ کے ساتھ یہ شرط یہ شرط لگانا اچھی بات نہیں ہے کیا دلیل ہے حضرت عبداللہ عمر کے عادی اللہ کے رسول فرماتے ہیں نظر کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو اللہ کا رسول کہ ان لائے اور دوسری نظر کرنے سے تقدیر نہیں پلٹتی ہے نہیں ختم ہوتی ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے اللہ کنہوں رجوبی من البخیل اور حقیقت نظر جو مانتا ہے نظر یعنی جو کرتا ہے وہ بخیل کے طرح ہوتا ہے یعنی اس کو بخیل سے نکالا جاتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ تم بخیلی کرتے ہو مثال جیسے انسان کرتا ہے دوسرے سے بھئی اگر تم میرے سامان یہ لے آؤ گے تو آپ کو دس درہم ہم دیں گے اور اگر نہیں لائے گا تو نہیں دو گے تو آپ کنجوسی کرے اس کے ساتھ تو اللہ کے ساتھ اس طرح کرنا غلط ہے آپ اللہ سے کہو کہ اے اللہ میں نے صدقہ یہ کر دی اے اللہ میں نے یہ لیکی کی اب میری یہ کام کر دو یا تو انسان یہ دعا کرے کہ اللہ میں روزہ تین دن رکھوں گا اس کو چھپا دو شرط مت لگاؤ کہ اگر ہوگا تو کریں گے ورنہ نہیں انسان کو ہر وقت کرنا چاہیے اگر نظر اس طرح کرتا ہے تو جائز ہے سنت ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرط لگانا کہ ہوگا تو کریں گے ورنہ نہیں اللہ کے رسول جائز ہے لیکن اللہ کے رسول نے ہے کہ کنجوس انسان ہے اور حقیقت میں ایسے انسان کنجوس کی طرف پیسہ یہ اللہ کے لیے نکالتا ہے اور مح مسئلہ نظر عقیدے سے اس کا دخل ہے نظر جائز چیزیں ہونا چاہیے گناہ کے میں, میں نہیں نظر اللہ کے رسول فرماتے من آنی ہوتی اللہ فری ہوتے جس نے اللہ کی تعداد کرنے کی نظر مانی تو کر لے اور جس نے اللہ کی نافرمانی کرنے کی نظر مانی تو نہ کرے اور نہ فرمانی نظر بہت اقسام ہے اس میں جو ہم ذکر کریں گے وہ شرک ہے جیسا کہ لوگ کہاں نظر مانتے ہیں قبروں پہ جا کے اولیاء کے درگاہوں میں, بابا کی سامنے کہتے ہیں میں نے نظر مانی اگر بچہ میرا صحیح ہو جائے گا تو آ کے تین بکرا یا دس بکرا آ کے درگاہ میں ذبح کرتا ہے یا بابا کو دے دیتا ہے تو یہ شرک ہے اسی لیے یہ جائزے یہی میں مثال دے رہا ہوں بہت اقسام ہے جو حرام ہے یہ ہے کہ انسان بہت اقسام ہے اس میں شرک ہے, اور غیر شرک بھی ہے اس نظر مانتا کہ میں بر برائی کروں گا تو یہ حرام ہے شرک نہیں کہیں گے لیکن حرام ہے کبیرہ گناہ لیکن شرک کرنا اس طرح یہ نظر مانتا کہ میرے موت کے بعد بچوں سے کہتا میں نے نظر مانی ہے کہ عام میرے موت کے بعد میرے قبر پہ گمبت بنا دو یا میرے نام سے بابا کے لیے زبا کر دو یا میرے لیے فنا سے مانگو تو یہ نظر شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے اور اسی طرح اگر انسان اس طرح کرتا ہے تو توبہ کرے اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے لیکن ہاں یہاں ایک مسئلہ بھی ذکر کریں گے یہاں اگر کوئی انسان صحیح طریقے سے نظر کرتا ہے اور نہیں پورا کرتا ہے تو اس سے کفارہ کیا ہے مثال کے طور پر آپ نے یہ اللہ سے نظر مانی کہ اللہ میں میرا, میرا بندہ بیمار ہے اگر یہ صفا آپ دے دو گے تو ہم یہ تاریخ بسان سوموار کو میں روزہ رکھوں گا سوموار آگے آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ گنہگار ہو تو اس کے کفارہ کیا ہے اس کے کفارہ ہے جو قسم کے کفارہ ہے یا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا تو کپڑا پہناؤ یا تو گردن آزاد کرو اگر یہ تینوں نہیں کر سکتے اور ان میں سے ایک نہیں کر سکتے وہ تو پھر تین دن روزہ رکھو کیا دلیل ہے اللہ کے رسول پرماتے کفارت النگری کفارت الیمین مسلم کی روایت ہے حضرت عقبہ کے حدیث اور حضرت عاشق کی حدیث ہے ابن مسعود ابن عباس بہت سارے صحابے سے ثابت ہے تم نظر ماننا بتایا گیا کہ جائز ہے لیکن حرام پہ نہیں ہونا چاہیے اور شرکی نظر ماننا تو بڑا کبیرہ گنا ہو سکتا ہے اور شرک بھی اکبر ہو سکتا ہے اور اگر کوئی انسان جائز چیزوں پہ نظر مانتا ہے تو پوری کرنا چاہیے لیکن اگر پوری نہیں کرتا ہے تو کفارت یمین ہے یعنی قسم کے جو کفارہ وہ کرے ایک مسئلہ قسم میں رہ گئے کیا ہے کہ اگر انسان غیر اللہ پر قسم کھاتا تو ہے تو کفارہ ہے کہ نہیں یعنی اگر کوئی انسان کہتا کسی سے مثال کے طور پر پیر کی قسم میں تمہارے میں تمہارے گھر کل گا اور نیت تھی کہ آئیں گے لیکن جب دوسرے دن ہوا تو کسی نے اور بلا بڑی دعوت میں تو اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہوئی تو کیا اس نے اپنے قسم کھائی قسم کو توڑ دی تو یہ کیا کہیں گے یہ کہیں گے صحیح کہ کفارہ نہیں ہے کیونکہ کفارہ صرف اللہ کی قسم پر ہوتا ہے اور اس نے شرک کام کی ہے اس سے توبہ کرے اور کہ لا الہ الا اللہ بس صحیح ہی ہے کیونکہ اللہ انسان جب اپنے آپ کو قسم کھاتا غیر اللہ پر تو کسی مضبوط اور عظیم چیز پر قسم نہیں کھائے اس لیے اس کو توڑنا اور بچانا کوئی اس کی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے اللہ کی قسم کے توڑنا یہ عظیم بات ہے اور بڑی بات ہے اسی لیے اس کے لیے اور غیر اللہ پر اگر کوئی بابا پیر یا اللہ تزضا یا کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو انسان کو یہ توبہ کرنا چاہیے اور اس کے کفارہ نہیں ہے اگر انسان توڑتا ہے آخری مسئلہ یہ ہے یہاں کے جو درس ہیں تحریم کے مسئلہ کہ اگر انسان اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر دیتا ہے ہوتا کہ نہیں انسان جیسا کہ گھر میں آیا بیوی سے کہا بھائی چائے بنا دو بھائی کچھ لوگ غصے زیادہ ہوتے چائے نہیں بنائی تو کیا کہتا میرے اوپر اب تمہاری چائے میرے اوپر حرام ہے اب وہ بنا نہیں بیچاری دل لگا کے بنا نہیں سامنے رکھے اب آپ کو پینا ہے آپ کو منا رہے کہ بھائی پی لو بھائی صاحب بھائی پی تو آپ کے دل چلو مائل ہو گئے لیکن اگر آپ نہیں پیتے ہوں حرام ہے آپ کو اوپر آپ کو نہیں پینا چاہیے لیکن اگر انسان پینا چاہتا ہے اور تو اس کا ہے یعنی قسم کی جو کفارہ وہی حالانکہ وہ قسم نہیں کھائی ہوتا ہے کہ نہیں چاہے قسم کھا چاہے نہیں انسان اگر کسی کہہ کہ دے غصے میں کہ آپ کے گھر میرے لیے حرام ہے تو اگر یہ حرام کر دی اپنے گھر تو پھر اگر وہ پھر جاتا ہے اس کے گھر اور جانا چاہیے حرام آپ نے کر دیے اپنے اوپر تو کہیں گے آپ نے حرام کر دی تو حرام نہیں ہوا اللہ کے نزدیک حلال ہے آپ کو جانا چاہیے آپ نے وقتی طور پر حرام کر دیے اسی لیے آپ کو جانا اگر آپ تین دن رکھی تو تین دن کے اندر نہیں جانا لیکن اگر آپ عام کر دی کہ ہمیشہ کے لیے حرام تو آپ کو نہیں جانا چاہیے لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ رحمی ہونا چاہیے دوستی ہونی چاہیے اختلاف نہیں تو اللہ کے لیے یہ توڑ دو اور چلے جاؤ اور چونکہ آپ نے قسم نہیں کھائی لیکن حرام قلب سے استعمال کی ہے تو پھر بھی اس کے کفارت یمین ہے کیا دلیل ہے قرآن کیا اللہ فرماتے ہیں یا اے اللہ کے رسول لیما تو ہر رما یہ ایک قصہ ہے قصل بھی قصہ ہے لیکن میں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں اللہ کے رسول بھی انسان تھے یہ دلیل کہ اللہ کے رسول انسان تھے جو میں قصہ ذکر کروں گا ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاق کئی بات پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بن جحش کے گھر میں جاتے تھے اللہ کے رسول باری رکھی تھی ہر بیوی کے ایک ایک دن باری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصر کے وقت یا شام کے وقت جاتے تھے حضرت زینب کے گھر میں ان کے پاس ایک شہد رکھا تھا اللہ کے رسول کو پسند تھی تو اللہ کا رسول پی کے حضرت عائشہ کے پاس آتی ہے حضرت حفصہ کے پاس دوسری بیوی جس کے دن ہے پھر وہی جاتے تھے تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے ایک عورتوں کے چال ہیں پھر بھی اس نے کی ہے اللہ معاف کرتے ہیں عموماً ان ساری فطرت قیرت تھی تو دونوں یہ کہیں کہ اللہ کے رسول جب آئیں گے تو ہم لوگ بات بنا دیں گے کہیں گے کہ اللہ کا رسول آپ سے کوئی ایسی یعنی اچھی خوشبو نہیں آ رہی اللہ رسول عائشہ کے رسول حضرت نہیں ہے کہ حضرت کے پاس تو تو اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ وہ لوگ یعنی مقصد بی بی بیویوں میں بھی شوق ہے تو اس طرح تو اللہ کے رسول یہ کچھ ناراض ہو اسی میں بھی یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ جو اللہ کے رسول کی لونڈی تھی بیوی بی نہیں تھی تو اللہ کے رسول حضرت ماریہ کو لے کر حضرت عائشے کے حضرت حفصے کے کمرے میں ان کو لے گئے اور انہیں کے ساتھ اللہ کے رسول جو جائز ملن ہے انسان لونڈی کے ساتھ مل سکتا ہے تو اللہ کے رسول اس سے ملے تو حضرت حفصہ کو پتا چلا آئے گصہ ہو کہ, کہ اللہ رسول میرے دن میں اور میرے گھر میں تو ناراض ہو اور تیسرا یہ کہ اسی ایام میں ساری بیویاں غریبی بہت تھی اللہ کے رسول کے گھر میں ساری بیویاں اللہ کے رسول سے کچھ مانگنے لگی کہ اللہ کے رسول ہم لوگ کو بھی کچھ دے دو دنیا میں مال ہے, کچھ بھی دے جو جیسا کہ سب کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہم لوگوں کے گھر میں سوکھا اسے پڑا کچھ بھی نہیں تو اللہ کے رسول ناراض ہو یہ کئی بات جمع ہوگی تو اللہ کے رسول اپنے بیوی پر اپنے بیویوں اپنے یعنی بیویوں اللہ کے رسول اپنے اوپر بیویوں کو حرام کر دی اللہ کے رسول نے قسم کھائے اب تم لوگ کے پاس ایک مہینہ تک نہیں آؤں گا اس میں لمبی قصہ حضرت عمر آیا کیسے ڈانٹے اپنے اپنی بیٹی کو اور حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کو ڈانٹے جو بیٹی تھی پھر اللہ کے کی رسول کس طرح لمبی قصہ اللہ کے رسول ایک مہینہ تک کہہ رہی کہ تم لوگ مجھ پر ایک مہینے کے لیے حرام ہو اور اللہ کے رسول ایک مہینہ پورے ان کے قریب نہیں آئے حدیث صحیح ہے اس کے بعد جب انتیس دن ہوا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے کمرے میں آئے کہنے لیں گے حضرت عائشۂ اللہ رسول وہ تو انتیس دن ہوا تیس نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول ارے مہینہ بھی انتیس دن تو ہوتا ہے تو اللہ رسول کے یعنی بعد خوش ہوئے اور پھر اللہ کے رسول سدن سب کو اختیار دیے اللہ کے حکم یا نبی کل ازوا جی کا ترین آیات دنیا وزین تعلیم کے اللہ کے رسول اللہ حکم دی کے حکم دیویوں کے اختیار دو دنیا چاہیے تم لوگوں کو ہم تلاق دے کر اور دنیا میں بہت ساری چیز دے کر تم لوگوں کو الگ کر دیں گے اور اگر تم لوگ اللہ کو اختیار کرتے ہو اور مجھے اختیار کرتے ہو اور اللہ کو تو صبر کرو اللہ کے رسول سارے بیویاں سے پوچھے اور ساری بیویا یہی کہ اللہ کے رسول صبر ہیں دنیا کی مشقت پر لیکن ہم لوگ یہ طلاق اور دنیا نہیں چاہتے ہیں لیکن یہ صبر کریں گے آپ کی بیوی جنت میں بنیں گے تو یہ دلیل ہے کہ صاحب اللہ کے رسول کی بیویا کی فضیلت لیکن انسانی فطرت بھی ہوتی تھی تو اس طرح اللہ کے رسول اپنے اوپر حرام کر دی کہ ایک مہینہ تو یہ جائز ہے لیکن جاگیر کرو یہ کہیں کہ جائز ہے ایسا ایک دن دو دن یا کوئی حلال چیز اگر انسان تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ سبحانہ و جو تم پر حلال کر دی یعنی بیویاں کیوں اپنے اوپر حرام کر دیتے ہو تب تک یہ مربات ازواد یہ تو اپنے بیویوں کے خوشی تم چاہتے ہو واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور رحیم ہے پھر اللہ بتاتے کہ توڑنے کے یہ تحریر توڑنے کا طریقہ حضفرد اللہ تح اللہ تعمان کہ تم کی یہ قسم یہ تحریم تحریم اللہ کا قسم نہیں کہیں گے خراب کر دی تو اللہ نے اس کو یہ قسم کہی تو اللہ نے اس کے لیے طریقہ بتایا کہ توڑنے کے تو یہ یعنی توڑ سکتے اسی طریقے سے اللّہ ممکن بس اللہ کا رسول سسن میں اپنے ایک مرم میں قسم توڑی نہیں ایک مہینہ بعد اللہ کا رسول کری تو اگر انسان کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ عمل کرنا بہتر ہے تو کر لے اور پارت یامین کرے اللہ کی ایک چیز اپنے اوپر انسان حرام نہیں کر سکتا ہے کیا ہے اپنی بیوی کو حرام نہیں کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے اگر انسان اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دے اور قریب نہیں آتا تو اسلام میں جہلیت کے تر نکل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے چار مہینہ اس کو وقت دیا جائے گا کہ چار مہینے کے اندر کبھی بھی قریب آ جاؤ اور یہ بیوی خود بخود تم سے الگ ہو جائے گی اور اسی طرح انسان اپنے بیوی کو الگ طریقہ جو ظہار ہوتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے اپنے بیوی سے کہ تم جس طرح میری والدہ کی پیٹ یا بدن حرام ہے تم بھی حرام تو اس کو ظہار کہتے وہ تو اور بڑا جرم ہے اور اس میں دو مہینہ لو روزہ رکھنا پڑے گا یا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے ہے یا تو عطق اور تو الگ ہے لیکن عام حلال عام چیزوں کا اگر سر حرام کرتا ہے تو اگر اس کو توڑنا چاہتا ہے تو پھر قسم انسانی قسم کے برابر ہے وہ تو انسان عمل کر لے اور کیا ہے کفارت یمین کرے یعنی جو قسم کی کفارہ ہے وہ عمل کرے یہ تقریباً قسم کے مسائل ہیں اور بتا کہ اس کا تعلق عقیدے سے بہت گہرا ہے خاص کر انسان جب قسم کھاتا ہے غیر اللہ پر کیونکہ عقیدہ رہتا ہے دل میں کہ وہ عظیم ہے تو قسم کھاتا ہے تو اللہ کے مقارب اور شریک بنا دی تو یہ شرک اثر یہ تو شرک اکبر ہو جاتا ہے اور جو بار بار اللہ پر قسم کھاتا ہے اور جھوٹ قسم کھاتا ہے تو حقیقت میں کہ اللہ کے عقیدہ اللہ سر تعالی سے محبت یا اللہ کی عزت اس کے دل میں نہیں رہ جاتی اور یہ بھی قفر کے کام ہے اسی لیے کہ انسان کو بچنا چاہیے الحمد اب بات پوری ہوگی میشاء اللہ اگلے درس میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ہوگا اللہ سے باق اللہ سہانب ہم لوگوں کو بات سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور سارے واحیات اور اس شرکیات سے ہم لوگ کو بچائے صلی اللہ علیہ محمد و وسلم اجمعین